الحمد لله رب والصلاة والسلام اما بعد فأعوذ من اللہ الله وارنا انقوا اصبح بك يا نور الله نبی رحمت شفیع امه مالک جنت فراط رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا روزے قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلوا علی الحبیب و الله تعالی انا محمد وبر <وَسَنَّم> حدیث شریف سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کی خوشبو سے مہکتے گلشن یعنی مدنی چینل کے مبارک سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں خوش آمدید الحمدللہ علم حدیث سے مالا مال یہ سلسلہ اس کی دوسری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں لاسٹ سلسلے میں آخر میں ہم نے یہ آپ سے گفتگو کی تھی کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے کچھ حصہ پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارا ویژن چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہاریزون بڑا نہ ہونے کی وجہ سے وائڈ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی یوں سمجھ لیجیے ہماری نظر تنگ ہونے کی وجہ سے اتنا ہی حصہ ہمارے سامنے رہتا ہے تو بعض اوقات ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں الحمد ایک حدیث ایک سبق میں ہم حدیث شریف پر الحمد اتنے مختلف جہتوں سے ہمارے مفتی صاحب کلام فرماتے ہیں مختلف انداز سے تشریح بیان کرتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے نکات ہمیں سیکھنے سننے سمجھنے کو ملتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے نظر کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے جس میں جتنا ظرف ہوگا اس کا دامن اتنا ہی بھرے گا سلسلے کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے ظاہر ہے نفسیاتی طور پر پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آج نہ جانے کون سی حدیث بیان کی جائے اور اس میں سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں آپ کو مفتی صاحب کے پاس لے چلتے ہیں چلیے میرے ساتھ مل کر ان کو مرحبا کہیں مرحبہ ماشاء اللہ جی میرا اور مدنی چینل کے ناظرین کا مشترکہ سوال جو دیکھیں گے ہمارے مجھنی چینل کے ناظرین غالباً پہلا سوال یہی ہوگا کہ مجھنی صاحب کیا بیان فرمائیں گے کیا پس منظر ہوگا کیا پیش منظر ہوگا کس حوالے سے حدیث منتخب آپ میں کی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بخاری شریف کتاب سے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جی جی جس کے راوی حضرت ابو ہلیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں روایت کرتے ہیں جی النبی صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ونا اولا بھی دنیا وال ؤبی اولابل فیملی و ترک ملن پلس پن کا مترک دائن ادیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ سلاط والسلام میں فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں اناؤلا بھی میں اس پر اولا ہوں اولا کیا ہوں اس کی ایک مختلف تشریحات اچھا, اچھا اچھا یعنی ایک اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کا مددگار ہوں فرمایا اقراؤ ان تم اگر تم چاہتے ہو تو اس حایت کو پڑھ لو انبی ان یو اولا بالمؤمنین من اللہ, اللہ کہ یہ نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے لیے عزیز ہیں یا قریب ہیں یا مددگار ہیں یا جی شفیق ہیں یا لائق ہیں فرمایا ائیمامن ماتا جو بھی مسلمان انتقال کر جائے اور ترکہ چھوڑے پل یریست ہو اسبت ہو اس کے جو و ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے کیا کہیں امن طرح کا دین اودیان جو قرضہ چھوڑ جائے یہ یتیم اولاد چھوڑ جائے فل تو پھر جو مانگنے والے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں آئے آئے انا مولا ہو اللہ میں مددگار ہوں ماشاءاللہ ان کے انحصار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے سب گم کھلا دیے ہیں سوہانند اب دیکھیے سدیش آپ نے شیر سے ہی آغاز کر دیا اب اعلی حضرت کا جو پورا کلام ہے اللہ سچی بات سکھاتے ہی ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہی ہیں پورا پورا کلام جو ہے نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کی صفت مددگاری کے پس منظر پس منظر میں م... م... م... اللہ تو اب پہلے تو میں یہ ارد کروں کہ اس حدیث کے اندر نبی اکرم علیہ سرات السلام نے جو ارشاد فرمایا انا مولا ہوں میں اس کا مددگار ہوں اللہ میں اس کا ناصر ہوں علامہ آئنی اس کی شرح لکھتے ہیں المولا الناصر مولا کے مولا کے مختلف معنی ہے جی جی مولا کے معنی دوست کے بھی ہے اچھا اچھا اچھا, اچھا فرینڈ کے بھی ٹھیک اور ایک مولا کے معنی ہے مددگار کے تو نبی اکرم علیہ سلاط والسلام بلا شبہ مدد فرماتے ہیں سہان اللہ اور اللہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی مدد فرماتے ہیں اللہ اس لیے فرمایا انا اولا بھی پھر دنیا والا خراب کیا کہنے اللہ کہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اولا بھی اب پہلے تو اولا بھی کا معنی سمجھتے ہیں بے شک ٹھیک ہے جی لبا پھر اس حدیث پر پورا کلام کریں گے جی جی نبی اکرم علیہ الفاط السلام نے اپنی بات کو آیت مبارکہ کے ذریعے بیان کیا جی کہ جو چاہتا ہے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لے نبی اولا بالمؤمنین من ان جی جی اس آیت کی مختلف تفسیریں جو ہیں وہ علماء نے بیان کی اچھا مثلا ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور اکرم علی سلام اچھا لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے اچھا ماشاء اللہ یعنی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے اہل, اہل خانہ سے بڑھ کر عزیز و اقارب سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو چاہا جائے اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو ترجیح دی جائے صحیح جب احکام شریعت کا معاملہ ہو تو حضور اکرم علیہ السلاط السلام ملد کو ترجیح دینی ہے اور آپ علیہ السلاطلام کو مسلمانوں کی جانوں پر تصرف کا وہ اختیار ہے اللہ بندے کو اپنی جانوں پر بھی نہیں ہوتا اچھا اب اس معنی اور اس پس منظر کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جی جی ہی حکم ہو جب یہ بات آ جائے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اللہ سر آنکھوں پر بے شک کتنی مشقت ہو اس پر عمل کرنا ہے فجر کے وقت سردی ہو سخت اور نماز پڑھنے کا معاملہ ہو فرمانے میں ہے حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اپنے تکلیف کو نہیں دیکھنا نبی اکرم علیہ السلام کی خواہش کو ترجیح دینا حلال و حرام کا معاملہ ہو جی جی ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے جی جی اور حرام جو ہے بڑی آسائش سے حاصل ہو رہا ہے بڑے سے فوائد ہوں گے نہیں میرے آقا علی سات السلام خوش نہیں ہوں گے زندگی کا کوئی موڑ ہو کوئی موقع ہو کوئی بھی کسی بھی حکم شریف پر عمل کرنے کا معاملہ ہو ترجیح اس بات کو دینی ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ سات والسلام جو ہیں وہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں ان کے فرمان کی اہمیت ان کے قول کی اہمیت ان کی خواہش کو ترجیح دینی ہے ان جان دے دو واضح دیدار پر نخت اپنا دام ہو ہی جائے گا شاء اللہ بعض عارفین نے کہا کہ جب تک کسی شخص کو یہ یقین نہ ہو جائے جی کہ تمام احوال میں ہم. اس کی جان اس کے مال ہم. رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بلدار. ہیں اچھا تو اس وقت تک وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر اور اسی لیے وہ روایت بیان کی گئی جی جی کہ جس میں تین استاف ہوں وہی ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے جس میں تین استاف ہوں تین اصاف وہی ایمان, اصاف ہوں ایمان کی مٹھاس کو پائے گا اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب سبحان اللہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ سمجھے کہ انبیو اولا بل مومنی فتح حضور علیہ السلام مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہیں جی جی اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کی بات کو ترجیح دی جائے وہ شخص جس سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح آگ میں لوٹنا اس میں سب سے پہلی چیز بیان کی گئی کہ ماں سوا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے محبوب علیہ سلاط والسلام کو چاہنا ہے ایک تو یہ مانا تھا ٹھیک ہے دوسرا حفاظت کا یہ ماننا ہے جی جی کہ نبی اکرم علیہ السلاط السلام مسلمانوں پر اس قدر شفیق روف اور رحیم ہیں جتنا فطر ہمیں اپنا نہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلاط السلام کو ہے اللہ اللہ روف ایسے ہیں یہ اور رحیم ہیں اتنے ماشاءاللہ بڑھوں کو بچانے آئے اللہ ہیں اللہ اللہ حدیث اللہ ہوں ہوں حاضر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ سلاد اسلام نے شاستر فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جی کہ کسی شخص نے آگ روشن کی اور ہوا اور پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہوں گویا کہ تم دھڑا دھڑ گر رہے ہو اور میں تم کو کمر باندھنے کی جگہ سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں ایک تو یہ مانا کہ خواہشوں کے آگ میں گر رہے ہو اور جو آکام اور شریعت کے جو طریقے اور جو پیغامات نبی اکرم علیہ سات اسلام نے پہنچائے اس سے ہمیں آپ بچا رہے ہیں اللہ, اللہ دوسرا یہ جو بروز قیامت نظر ہوگا اللہ کہ نبی اکرم علیہ سات اسلام اس امت کو بچا رہے ہوں گے تو اتنے شفیق ہیں آپ اس امت کے لیے اتنا درد ہے آپ کے دل میں کہ جو ایک انسان کو اپنے ماں باپ کے متعلق نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان ماں باپ کو بھی چھوڑ کر اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے اولا نبی من بلینس کہ نبی اکرم علیہ السات والسلام بندہ جس قدر اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے جی مسلمانوں پر اس سے بڑھ کر شفیق ہیں ماشاء اللہ کس کا جی کہ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں مسلمانوں پر جو حقوق ہیں تو دوسرے مسلمانوں کی بہ نسبت نبی اکرم علیہ اخلاط السلام ان حقوق کی ادائیگی کے زیادہ قریب ہیں سرکار علیہ السلاطلام ان حقوق کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اپنے کرم سے اپنے کرم سے اللہ کہ تم ادا نہیں کرتے میں ادا کروں اللہ, اللہ اکبر کیا بات ہے سہان ادا تو یہ جو میں نے حدیث بیان کی آخرے دونوں پس نظر کے اعتبار سے جی جی یعنی شفیق ہونے کے اعتبار سے جی جی بھی اور حقوق اپنے ذمہ اکرم پر ذمہ لینے اکرم کے اعتبار سے بھی جی جی نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام اولا ہیں اللہ تو اس آج کی جو حدیث پاک ہے جی جی اس حدیث پاک کا جو مرکزی خیال ہے اور جی جی جو سیکھنے کا سبق ہے جی, جی ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام اس امت پر کس قدر رحیم و شفیق ہیں اس قدر آپ علیہ صلاح السلام ہر ہر جگہ پر مددگار ہیں اور مدد فرمانے والے ہیں دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ کتابوں میں نقل ہوئی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ صلاحت السلام ایسے مواقع پر جب کسی کے اوپر دین ہوتا اور ادا کرنے والا نہ ہوتا قرضہ قرضہ اور اس کے مال میں کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ قرضہ ادا کیا جا سکے نبی اکرم علی سات اس کا قرضہ اپنے اوپر لے لیتے اس کے بچوں کی پروش اپنے اوپر لے لیتے دوسری چیز یہ ہے کہ قرضے کے تعلق سے جی نبی اکرم علیہ ساط اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ واضح ہیں اچھا جیسے آپ نے یعنی اس وقت یہ رواج تھا مدینہ منورہ کے اندر جی جی کہ بات بات پہ لوگ قرضہ لے لیا کرتے تھے بات بات پہ قرضہ لے لیا کرتے تھے قرضے کا رواج بہت زیادہ تھا تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے ذمہ کرم پر قرضہ لے لیتے ہیں بلکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ قرضہ چھوڑ کر مر جانے والوں سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں آج کل موتی صاحب اس طرح کا بھی غالباً شاید کوئی ٹرینڈ ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیڈ روم کو ریفرنش کرنا ہے تو قرضہ لے لیجئے لی جی, کنزیومر فائنانس حاصل کر لیجئے جی, بچوں کے میں ہوں یہ کچھ آدیش بیان کرتا ہوں جی جی اس کے بعد پھر جو آپ مثالیں دیں گے جی جی پھر اس کی صحیح تطبیق ہو پائے گی ٹھیک ہے صحیح بخاری میں سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جی نبی اکرم علی فات السلام کی خدمت میں حاضر تھے ایک جنازہ لایا گیا اللہ اللہ لوگوں نے ارض کی کہ اس کی نماز پڑھائی ہے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اس پر کوئی دین تو نہیں ہے قرض تو نہیں ہے جی جی تو کی نہیں اچھا اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی ماشاء اللہ, اللہ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا اللہ اللہ فرمایا اس پر دین ہے کی ہاں فرمایا کچھ مال چھوڑا ہے اس نے لوگوں نے ارز کی تین دینار چھوڑے ہیں نبی اکرم علیہ ساطو السلام نے اس کی بھی جنازہ پڑھا دی دیا پڑھا دیا پڑھا دیا پھر تیسرا جنازہ لایا گیا ارشاد فرمایا اس میں کچھ دین ہے ارض کیا تین دینار کا مدیون ہے تین دینار اچھا فرمایا کچھ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں ارشاد فرمایا اس کا جنازہ تم خود پڑھ لو اللہ Allah. ابو بتا رضی اللہ عنہ نے رض کی یا رسول اللہ صلی اللہ Allah Allah. علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیں اس کا دین ادا کرنا میرے ذمہ ہے Allah. یہ وہ ترغیب تھی کہ جب آپ نے اپنے ذمہ لیا تو صحابہ کلام علی مردوان نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنے بڑھ ذمہ لیا, اپنے ذمہ لیا. اور کی اس چوٹ پہنچی है. وہ تو انتقال کر گیا بکیا لوگوں کو بھی چھوٹ کہ نبی اکرم علیہ ساط وال کے نزدیک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے ایک اور روایت حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم علیہ ساط والام کی خدمت میں جنازہ لایا گیا ارشاد فرمایا اس پر دین ہے لوگوں نے کہا ہاں،, ہاں فرمایا دین ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے عرض کیا نہیں ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اس کا دین میرے ذمہ زندگی Allah, Allah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے نماز بلدی. پڑھا دی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بندش کو توڑے جس طرح تم نے اپنے بھائی کی بندش توڑ دی نے یعنی اس کی جو رکاوٹ تھی وہ ختم کر دی صلی اللہ تعالیٰ تمہاری رکاوٹوں کو دور فرمایا صحیح بخاری میں رہتے ابو ہوئے رضی اللہ تعالیٰ مروی کہ نبی اکرم علیہ سات السلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے جی اور ادا جی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جی جی اللہ تعالیٰ اس سے ادا کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا ماشاء اللہ کہ یہ ادا کر سکے سچی نیت والا جی ہاں اچھا یا پھر یہ کہ قیامت کے دن جو صاحب حق تھا جی اسے راضی کر دے گا ماشاء اللہ اور جو شخص تلف کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ تلف کر دے گا ہم سے دینا ہی نصیب نہیں ہوگا جب تو یہ کہ مر گیا تو دائن سے معاف نہیں کرے گا اللہ, اللہ اکبر تو ایک تو یہ کہ دین کا چھوڑا جانا مطلب جو قرض کا جو لین دین ہے جی جی اس کے تعلق سے اس کی اتنی اہمیت کہ نبی <تصفح> اکرم علیہ صلاح اسلام فرمائے میں ادا کروں گا اللہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں معاف کر معاف کر دو ٹھیک ہے میں, میں ادا کروں گا ایک موقع پر آپ خود ادا فرما رہے ہیں صحیح ایک موقع پر حضرات صحابہ اکرام ادا فرما رہے ہیں اور ایک وہ موقع کہ ایک لینے والا ادائیگی کی نیت سے نہیں لیتا کرپ جین کا مالک ہے مطلب ایسے لوگوں کے حساب کتاب ہوتے ہیں کانچے ہوتے ہیں لوگوں کا جہاں چلتا ہے جو بد نیت لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں انہیں سیکھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم علیہ صاحب اسلام اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ایک حدیث امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں حضرت محمد بن عبداللہ بن جائش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ ہم سہنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, فرما تھے حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور دیکھتے رہے پھر نگاہ نیچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا سبحان اللہ کتنی سختی اتاری گئی ہے کہتے ہیں ہم لوگ خاموش رہے ایک دن ایک رات تک کچھ نہ پوچھا جب دن رات گزر گئی صبح ہوئی تو پھر ارض کی بارغاہ رسلت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا سکتی تھی جس کے بارے میں آپ نے شاید فرمایا دین کے متعلق قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم so کی ذات so. so. اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یعنی شہید ہو جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر قتل کیا جائے Allah Allah. پھر زندہ ہو پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو یعنی اتنی تکالیف و برداشت کرے جی جی خدا میں تکلیف اتنی اتنی برداشت کرے تمثیل اور ایک مثال سے اس پر اگر قرض ہو بین ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا جب عافظ تک کہ ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق معاف نہ کر دے اللہ اللہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مالدار کا دین ادا کرنے میں تاخیر کرنا اس کی آبرو اور سزا کو حلال کر دیتا ہے اللہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں جی جی کس طرح حلال کر دیتا ہے کہ قرض مانگنے والا اگر بدتمیزی کرے گا سبھی کرے گا سزا دلوائے گا ٹھیک تو یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ سوچنا چاہیے جس سے عزت داؤں پر لگ جاتی ہے پر لگ جاتی ہے تو یہ جو احکامات ہیں جی جی کہ قرض ادا نہ کرنے والے کو یہ وعید یہ وئی یہ بھی نبی اکرم علی خطلام کی شفقتیں ہیں جو آپ پہلے ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو جو گر رہے ہیں صحیح جو برائی میں مبتلا ہونے والے ہیں انہیں آپ پہلی خبردار کر رہے ہیں خبردار جس برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ جو فی زمانہ معاشرے میں ہے اس پر بھی جو ایک یہ, سوشل ایویل کہیں یا اسے کیا کہیں اس پر بھی اگر آپ مدنی پھول دیتے چلے جائیں وہ جو آپ مثالیں دے رہے کہ چیزیں ہیں یعنی گاڑی اچھی لینی ہے ہے لیکن اچھی لینی ہے زیادہ بڑا ماڈل لینا ہے تو اس کے لیے قرضے اٹھا دیجیے قرضے لے لیجیے قرضہ ہوتا ہے شامل نہ ہو ٹھیک ہے تب بھی وہ نا پسند ہوتا تب بھی وہ نا پسند ہوتا لیکن اب تو یہ ہے کہ قرضہ ہے اور اس میں سود دینا باقاعدہ جو ہے فون آتے ہیں بینکوں سے آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں آپ کو یہ فائدے ہوں گے وہ فائدے ہوں گے یہ سلور یہ گولڈ یہ فلاں یہ فلنا یہ فلنا یہ اقسام پھر فرنیچر جو ہے وہ سود پر مل رہا ہے پھر جناب اور جو ہے ایونٹس جو ہیں وہ یہاں تک کے جو گھومنے پھرنے کے جو ٹرپ ہوتے ہیں ان پر سودی کرتا ملتا ہے تو یوں ایک لوگوں کو آسائشوں اور سہولتوں کی مطلب دکھا کر اللہ ایک سودی اس میں اتارا جا رہا ہے اول تو اس رجحان سے ہی دور رہنا ہے لینا بھی پڑ جائے تو سودی قرضہ لینے کی تو کسی صورت بھی اجازت ہی نہیں ہے تو کوئی تو مطلب کوئی, تو کوئی چیک اپ میں اوپر تو کہیں نہ کہیں لگائے گا نا شخص بننا بالکل اوپن چھوڑے گا تو وہ تو پھر دلدل, دلدل, مجیرتا دلدل مجیرتا اب ہی گرتا قرضہ لے لیا گیا جی جی تو اب نبی اکرم علی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کہ اگر ایک شخص تکلیف میں ہے ٹھیک ہے ایک شخص آزمائش میں ہے جی جی قرضہ دے نہیں پا رہا صحیح قرآن مجید فقان حمید کی بلکہ آیت ہے ان کان کا نظوسرت انف نظرۃ سرحیح اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے خوشحالی آنے تک وصد سد دو محلت دی جائے محلت دی جائے وہ سد کو خیر القم ان کم تم علم اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اللہ نبی اکرم علی خات و اسلام نے شاد فرمایا ایک شخص گزشتہ زمانے میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا جی جی اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست مدیون کے پاس جاؤ اسے معاف کر دینا اس امید پر کہ خدا ہمیں معاف کر دے اللہ, اللہ جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا سوحان اللہ، سوحان سوحان سوحان مسلم اللہ میں ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی اکرم علی ساط نے شاد فرمایا جس کوئی بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے جی وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے سبحان اللہ کتنی بڑی مطلب کی ہے دیکھیں ایک تو کاروباری قرضے میں لوگ کھیل تماشے کے طور پر مذاق بنایا ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں آ کرتے کر رہے ہوتے بہت ہی مضموم صورتے ہیں جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہیں بسا اوقات بہت بری حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی بے روزگار ہیں گھر میں پھا پڑے ہوئے اللہ مالک مکان ہے کہ دھمکیاں پہ دھمکیاں دیا جا رہا ہے تمہارا سامان پھینک دوں گا یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا پھر بیماریاں پھر مہلک بیماریاں آئے آئے مہنگے مہنگے ٹیسٹ دیکھنا چاہیے جہاں گنجائش بنتی ہو صورتحال ایسی ہو صرف بندہ یہ دیکھے کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا اگر یہ پیسے میرے پاس رہتے تو میں اتنے اتنے اتنے, اتنے فوائد حاصل کر لیتا میں اتنا نفع کما لیتا اور پھر یہ بھی دن کی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی پر احسان کرو تو جتلاؤ مت اللہ اللہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب میں تو اتنے کما لیتا مجھے تو اتنے فوائد ہو جاتے hmm. نہیں اس پر نرمی کرنا ایسے قرض قرضداروں پر نرمی کرنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے اللہ پرانے پاک کا یہ حکم ہے Achhaan, nah. بہت سارے لوگ اس واجب کا جو ہے وہ مطلب خیال نہیں رکھتے خیال ٹھیک ہے اسلامک موڈ پر بھی اگر انہوں نے فائنانس سسٹم لانچ کیا ہے تو ان کے ایک فارمولا ہے ذرا تاخیر ہوئی پینٹے لگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس وجہ سے تاخر ہوئی ہے صحیح کوئی پرابلم ہے کوئی ایسی وجہ ہے یا نگا مستی ہے اس کی تقسیم کرنا بھی ضروری ہے ماشاءاللہ تو اب یہ دیکھیے کہ تصویر کے تین رخ ہو گئے ٹھیک ہے ایک طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں قرض دار کے ساتھ مہلت نرمی اور چھوڑ دینے کی ٹھیک ہے بلکہ قرض چھوڑ دینے کی ٹھیک ہے ایک طرف آپ علیہ السلاط السلام کے جو فرامین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرض میں تاخیر کرنے والا جان بوجھ کر اس کی کیا وعیدیں ہیں پس کیا انجام ہیں اگر وہ شہادت کا مرتبہ بھی پائے تو قرض ایک ایسی چیز ہے اس کے ادا کیے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکے اللہ گا اللہ گا اللہ یا یہ ہے کہ صاحب حق معاف نہ کر دے اللہ اور تیسری وہ صورت ہے کہ پیارے اقال اسلطلام لوگوں کا قرض اپنے ذمہ لے رہے ہیں اللہ یہ ایک نظام ہے یعنی آج کا جو سبق ہے آج جو آدیش بیان کی گئی اور بکیہ جو آدیش بیان کی گئی اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر ایک نظام ہے ایک ایسا نظام جس میں قضا بھی ہے اور سزا بھی ہے نہیں دیتا صاحب حق آئے تو صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا صحیح بطور قضا دیا جائے گا پھر دین اسلام کے اندر سزا کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے ماشاء اللہ لوگوں کو ایک ترغیب دلائی گئی قرض میں مہلت دینے کی قرض میں چھوٹ دینے کی غریب و نادار لوگوں کو موقع دینے کی یہ نظام بھی ہے آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہی رخوں کو دونوں ہی پہلوؤں کو کور کیا گیا ہے پھر ایک تیسرا پہلو جی جی کہ نبی اکرم علی اخلاط السلام کی جو حیثیت ہے جی جی وہ مختلف انداز کی حیثیتیں ہیں آپ کبھی جو ہے وہ سپاہ سالار کے طور پر کلام فرماتے ہیں کبھی قاضی کے طور پر کلام فرماتے ہیں کبھی جو ہے وہ ایک مشورہ دینے والے کے طور پر کلام فرماتے ہیں کبھی بطور وہی کلام فرماتے ہیں مختلف جہتیں ہیں آپ کے کلام کی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر صاحب حق کا حق کوئی نہ دے بعد ایسی صورتیں ہیں کہ ریاست اس کا حق ادا کرتی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے ٹھیک قاتل کا پتہ نہیں ہے جناب پور قاتل ہے ٹھیک تو ایک صورت یہ ہے کہ جس بستی میں قتل ہوا اس بستی کے لوگ اس کی دیت ادا کریں گے اچھا وہ بھی ایک موقع آئے کہ جب انہیں دیت ادا کرنی ہوگی اور پھر جنگل بیابان میں اور ایسی جگہ جہاں کوئی ہے ہی نہیں تو ریاست جو ہے اس شخص کا خون بہا ادا کرے گی اچھا مطلب اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے اشارہ ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے ماشاءاللہ اللہ اور اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے ماشاءاللہ پھر آج کی جو گفو کی جی جی اس میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم علیہ سات اسلام نے مختلف مواقع پر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا پتا چلا کہ جنازہ پڑھنا فرض عائد نہیں ہے ماشاء اللہ فرض کفایا ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے جائیں گا اگر فرض عہد ہوتا تو نبی اکرم علیہ ساطو اسلام انکار نہ فرماتے دوسری بات یہ پتا چلی جی جی کہ جو معذم دینی ہیں دینی شخصیت ہے ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لوگ پیچھے چلتے ہیں وہ لوگوں کو چوٹ دینے کے لیے جی جی مطلب احساس دلانے کے لیے کوئی ایسا شخص جو مجرم ہو اس کا جنازہ جی نہ پڑھائے ٹھیک تو اسے اس بات کا حق حاصل ہے ہم اس کو حکیم سمجھتے ہوئے حکیر نہیں کی سمجھتے اس کے جرم کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ڈاکو تھا ٹھیک ہے یا کسی نے خودکشی کر لی صحیح یا کوئی زانی تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑاؤں گا ٹھیک تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو صحیح اور لوگ ایسے گناہ سے بچیں کہ مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کے جو گناہ ہیں اس کے لیے ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اس وقت ہے جبکہ اس کے یہ گنا مشہور ہوں ٹھیک سب کو بتا ہوں پھر اب دیکھیے ہمارے یہاں مشہور ہے جی کہ جو خودکشی کر لے جناب اس سے جنازہ نہیں پڑے جائے گی یہ غلط ہے اچھا اچھا مجرموں کی بھی جنازہ ہے وہ مسلمان ہے ماشاء اللہ جرم کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا صحیح اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جی جی لیکن جو معذم دینی ہے اس سے جنازہ نہ پڑھنے کا اختیار ہے پھر ایک اور خاص نقطہ جی جی آپ علیہ ساتو اسلام نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جی ایک ایسی ریاست جس میں عدل بھی ہے انصاف بھی ہے ماشاء جس میں حق کو حق کہا جاتا ہے باطل کو باطل کہا جاتا ہے نبی اکرم علیسات اسلام نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ایک طرز عمل ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ تو ایک اختیاری کام ہے واجب ठीक نہیں, ठीक نہیں ہے کہ جناب کوئی بھی مجرم ہو لازمی طور پر اس کا جنازہ پڑھانے سے موزم دینی یا ایک پیشوا جو ہے وہ منع کر دے لازمی نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ معظم دینی اور پیشوا اور ایسے افراد کے جنہیں کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے آپ مزارات کا حال دیکھیے مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے علماء اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اسے غلط کہتے ہیں کہ یہ جو مطلب کہ ہیں گانے بازی چل رہے ہوتے ہیں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے برات کا کردار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں لوگ مداحنت پسندی تیار کر لیتے ہیں بولنے کا موقع آتا ہے نہیں بولتے رائے دینے کا موقع آتا ہے نہیں رائے دیتے غلط کو غلط کہنے کا موقع آتا ہے نہیں کہتے سارے آپ سے بولتے ہیں جب آپ بحیثیت پیشوا بحثیت عالم بحثیت دین کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں غلط کو غلط کہیں بھی اور لوگوں کو بھی بتائیں یہ غلط ہے تاکہ ان کے ذہن ذہنی مسکانسیپشن ہاں یہ نا. کہ آپ پروانے لکھ کر لوگوں کو دے دیں گے یہ بالکل صحیح ہے اور مداحنت نہیں ہونی چاہیے غلط चلی. کو غلط کہنا چاہیے بسا جو ہے واجب ہو جاتا ہے اللہ اللہ وہ سارے مواقع پر غلط کو غلط کہنا واجب ہو جاتا ہے ماشاء اللہ کتنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں جہاں کہنے کا اثر ہی نہیں ہوتا پتہ ہے کتنا ہی کہا جائے کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں رحیم ہیں لوگوں کا قرض بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں دوسری طرف جو ہے لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں تیسری طرف جو ہے جو ناحق قرض دباتے ہیں انہیں ترغیب بھی دے رہے ہیں یہ اسلام کا حصل ماشاء کہ اس کے اندر کتنا اعتدال ہے ماشاء اللہ اس میں نرمی بھی ہے سختی بھی ہے ما شاء نرمی نرمی کے موقع پر ہے سختی سختی, سختی, سختی کے موقع پر ہے جی اس میں ترغیب بھی ہے یعنی موٹیویشن بھی ہے صحیح اور نفاذ بھی ہے ماشاء اللہ مطلب کہ قوانین پر عمل درامد کر درامت کے اور باقاعدہ طریقے سے نفاذ بھی ہے اور ترغیب بھی ہے ما شاء یہ اسلام کا حسن ہے ماشاء اللہ جزا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے آئندہ بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ فیوچر میں مختلف احادیث کریمہ پر مدنی پھول کے تبادلے کا بلکہ ہمارے دامن بھرنے کا انشاءاللہ شاء تعالی زب السلسلہ ہوتا رہے گا امید ہے کہ آپ ہمارے اگلے سلسلے کا انشاءاللہ شاء بے چینی سے انتظار کریں گے اور اگلے سلسلے میں بھی انشاءاللہ حدیث کریمہ کے انوار کی برکتیں ہوں گی اجازت چاہتے ہیں جزاک اللہ خارن و احسن الجزا فلدو ادال حبیبا فلد محمد پڑ گا دیکھو ہارا دیکھو